اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لطاركو الهتنا لشاعر مجنون بلجا اب وصدق وسد مرسلین اِنقم لذا عق وما تجزو ن ما ماکن تعملون تعمل عباد الله مخلثین اولا لهم رسق و معلوم فوا کے وحم مکرم فی جنا تن اعلی یوطوف علیہم بک سم ممعین بےغا الزۃ لا فيها غول ولاحم عنحا یونظف عند ہم قاصرات الطرفعین کا ان ہُن مقصد سور صاف کا عج المصطفین آجزی ان برگزیدہ اور منتخب مخلوق کی ذکر کی جا رہی ہے جنہیں ہر دور میں مشرقین نے اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہرایا ہے صورت میں فرشتوں کی آجزی بیان کی جاتی ہے اور صورت میں یہ آٹھ پیغمبروں کا عجز یہ بیان کیا گیا ہے سورت کے آغاز میں فرشتوں کی عاجزی ذکر کی گئی وصفات صفن اور وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ فرشتوں کے یہ احوال ذکر کیے جا رہے ہیں اور ان کی انصفات کی قسم بطور گواہی کے یہ ذکر کی جا رہی ہے اور اصل میں یہ دلائل ہوتے ہیں یہاں پہ فرشتوں کی آجزی بطور دلیل نقلی یہ ذکر کی جاتی ہے کس بات پہ کس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے الہکم لواحد بے شک تمہارا الہ تمہارا حاجت روا وہ ایک ہے پھر اس کے بعد اس پر مزید دلائل اقلیہ وہ ذکر کیے گئے کہ پیرایت نمبر گیارہ سے زجر دیا گیا بے انکار الاخرہ منکرین آخرت کو زواجر دیے گئے جی اور یہ جی ان کا حال ذکر کیا گیا کہ بروز قیامت وہ ایک دوسرے کی مدد وہ نہیں کر سکیں گے بلکہ پھر ایک دوسرے پر الزام عائد کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے جی اب یہاں پہ یہ جی آیت نمبر پینتیس میں علت ذکر کی جا رہی ہے سورہ شافات آیت نمبر پینتیس جی کہ اس کی علت کیا تھی اور اس کا ان کا جرم کیا تھا جہنم میں یہ آئے جہنم میں ان کے آنے کا سبب کیا ہے اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہے تو قرآن مجید یہاں پہ وہ سبب ذکر کر رہا ہے دراصل جہنم میں آنے کا سبب یہ تھا جب ان کے سامنے مسئلہ توحید بیان کیا جاتا جس طرح آیت نمبر چار میں ذکر کیا گیا ان لواحد تمہارا حاجت روا وہ ایک ہے جب انہیں مسل توحید بیان کیا جاتا تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے یہ اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے اور اللہ کے پیغمبر پہ مبلخ پہ یہ طرح طرح کے فتوے لگاتے تھے کہ یہ شاعر ہے مجنون ہے تو یہاں پہ جہنم میں آنے کی وہ اصل وجہ وہ ذکر کی جاتی ہے اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں یہ پیغمبروں کے ساتھ جو ان کے مقابل ہیں تو ان کے اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ اختلاف کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ مشرقین اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ قرآن مجید سے جگہ جگہ یہ ثابت ہے اگر ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو کہتے ہیں اللہ بارش کون برساتا ہے تو کہتے ہیں اللہ لیکن اللہ کو وہ ایک الہ نہیں سمجھتے تھے خیر اور شر کا اکیلے مالک نہیں سمجھتے تھے نفع اور نقصان نفع دینے والا اور نقصان ہٹانے والا وہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ اپنے برگزیدہ بندوں کو پیدا کیا ہے ہم انہیں کہتے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ کے دربار میں کرتے ہیں یہی وہ بنیادی اختلاف تھا یہ قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہے حضرت نوح کے ساتھ بھی اختلاف کی یہی وجہ تھی حضرت حود کے ساتھ اختلاف کی یہی وجہ تھی صالح کے ساتھ اختلاف کی یہی وجہ تھی حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کی یہی وجہ تھی ورنہ قرآن سے مشرقین کی نمازیں ثابت ہیں وماک نسلا تو مہند البت اللہ مقاطیہ سورہ انفال میں سورۂ توبہ میں بیت اللہ کی تعمیر حاجیوں کو پانی پلانا یہ ثابت ہے بخاری کی روایت میں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے تلبیہ پڑھتے تھے حج کے لیے آتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک الکلبیک یہ جی علا شریکن ہو و لکھو وہ شرکیہ کلمات اور الفاظ وہ بڑھاتے تھے جب لا شریک لک پڑھتے تھے تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ بس بس یہاں تک پڑھو یہ آگے یہ شرکیہ جملہ یہ نہ کہو تو اصل اختلاف اس میں تھا کہ اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں اور اللہ نے انہیں چنا ہے اور ان کو بعض ذمہ داریاں سونپی ہیں تو اصل اختلاف پیغمبروں کے ساتھ مسئلہ الہ میں تھا لیکن کہ اس دور کے مشرقین میں اور آج کے دور کے مشرقین میں فرق یہ ہے کہ اس دور کا مشرق ابو جہل وہ الہ کے معنی کو سمجھتا تھا اسی لیے اعتراف نہیں کرتا تھا اسی لیے اس کلمے کو زبان پر لانا اسے گوارا نہیں تھا لیکن آج کا مشرق اس کا شرک یہ ابو جہل کے شرک سے بدتر ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آج کا مشرک یہ الہ کے معنی کو نہیں سمجھتا اور کرتا ہے اس سے بدترین شرک یہی فرق ہے اس زمانے کے مشرقین میں اور آج کے زمانے کے مشرقین میں تو قرآن یہاں پہ اصل علت ذکر کرتا ہے ان نہمکان بے شک تھے وہ جب کہا جاتا ان سے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا الا اللہ سوائے اللہ کے جو لوگ الہ کا مانا معبود کرتے ہیں تو یہ مانا یہ واقعے کے خلاف بھی ہے وجہ یہ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود یعنی الہ کا معنی معبود کے ساتھ کرتے ہیں تو حالانکہ مشرقین جی ان کے طرز عمل کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں اور قرآن یہاں پہ کہتا ہے اگر کوئی شخص الہ کا معنی معبود کا کرتا ہے تو یہ تو مشرقین کے اس کی حقیقت کے بھی خلاف ہے کیونکہ انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے تھے ہاں حاجت روا اور مشکل کشا یہ اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے لا اسی لیے بہت سارے ایسے علماء کو آپ دیکھیں گے اردو کی تفاصیر میں تو انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے انہوں نے یہی اعتراض کیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ معبود کے ساتھ برحق کی قید لگائی جائے گی تو کوئی کہتا ہے کہ معبود کے ساتھ عبادت کا مستحق یہ یعنی پھر ان میں بھی معنی میں اتفاق نہیں ہے تو کوئی ایک قید لگاتا ہے تو کوئی دوسری قید وجہ یہ کہ یہاں پہ پھر ان پر اعتراض آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود حالانکہ مشرقین نے تو بہت سارے معبود وہ بنا رکھے ہیں لا الہ الا اللہ اسی لیے ہم الہ کا معنی کرتے ہیں حاجت روا اور مشکل کشا کہ وہ اللہ کو اکیلے حاجت روا اور مشکل کشا وہ نہیں سمجھتے تھے اور الہ کا معنی معبود کے ساتھ کرنا ایک عربی لفظ کا معنی دوسرے عربی لفظ کے ساتھ کرنا ہے جو وہاں پہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں الہ کا ایک معنی عبادت کی آتا ہے کہ الہ وہ ذات کے جس کی عبادت کی جائے لیکن الہ کو صرف اس کا مانا عبادت یا معبود کا کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ عربی لغت کے بھی خلاف ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا الا اللہ سوائے اللہ کے یستگبیرون تو تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں اَنَّا لَتَارِكُوا عَلِهَتِنَا لشاعر مجنون کہ آیا ہم چھوڑ دیں آل حتنا اپنے حاجت رواوں کو لے شاعر مجنون ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے یہ اللہ کے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے تھے ذرا اس کی بعد والی صورت دیکھ لیں سورہ سعد اور آیت نمبر پانچ پارہ نمبر تیس سورہ سعد بالکل ابتدائی آیات ذرا دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ وضاحت ہے آیت نمبر چار سے دیکھ لیں وہ آجیبو انجا احمن درمن اور انہوں نے عجیب جانی ان یہ بات جا احمن درمن کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا من انہی انہیں میں سے پیغمبر انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے اور انہوں نے یہ بات عجیب جانی و کالل اور کہتے ہیں منکرین منکرین توحید کذاب یہ پیغمبر یہ جادوگر ہے کذاب اور بڑا جھوٹا ہے مبالغے کا سیغہ ہے کیوں یہ واحدہ یہ بناتا ہے وہ بہت سارے خداوں کو اور حاجت رواؤں کو اللہ واحدہ ایک حاجت روا یہ کہتا ہے کہ صرف ایک الہ کو پوجو ایک الہ سے مدد مانگو کیوں اللہ نے یہ برگزیدہ بندے اور یہ چہیتے بندے کس لیے پیدا کیے ہیں یا اجا واحدہ اختلاف کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی معاہدین توحید والوں اور شرک والوں کے درمیان یہی لکیر ہے کہ توحید والے کہتے ہیں کہ ایک اللہ حاجت روا اور مشکل کشا اور مشرک کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان برگزیدہ بندوں کو بھی پیدا کیا ہے اور انہیں ذمہ داریاں دی ہیں اور سونپی ہیں یہ انہیں بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے یہ تو بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے ون منہم اور روانہ ہوا ایک گرو منہم ان میں سے انمشو اور انہوں نے اپنے تابے سے کہا ان شو چلو چلو وس برو اعلی آل اور ڈٹھ جاؤ اپنے حاجت رواؤں پہ کہیں یہ محمد اور کہیں یہ پیغمبر تمہیں تمہارے عقیدے سے پھیر نہ دے اندا بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے یہ تو آیا ہے تمہارے باپ دادا کے دین کو اجاڑنے کے لیے یہ تو آیا ہے تمہارے باپ دادا کے دین کو خراب کرنے کے لیے ما سمعنا بہادا فی فلم آخرا ہم نے نہیں سنی یہ باتیں گزشتہ دین میں باپ دادا کے دین میں تو ہم نے یہ باتیں نہیں سنی انہادا الختلاق نہیں ہے یہ دین مگر اپنی طرف سے بنایا گیا تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے اور کہتے ہیں تاری کہ آیا ہم چھوڑ دیں اپنے حاجت رواؤں کو ایک شاعر اور مجنون دیوانے کے کہنے کی وجہ سے بل اضراب کے لیے نا, نا پیغمبر نہ تو شاعر ہے اور پیغمبر نہ ہی مجنون ہے بلکہ بل جا اب بلکہ آیا ہے یہ پیغمبر بالحقی قرآن کے ساتھ زاد المسی میں ابن جوزی وہ مانا کرتے ہیں اے بل جاء ابلحقی اے بل بل, بل توحید بلکہ آیا ہے یہ پیغمبر توحید کے ساتھ کیونکہ آگے مسئلہ توحید بیان ہوا اور پیغمبر کو شاعر مجنون کس وجہ سے کہتے تھے قرآن کی وجہ سے ہی کہتے تھے جب تک قرآن نہیں آیا تھا پیغمبر ان کے نزدیک صادق اور امین تھے اور اس میں قرآن تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے تمہارے ساتھ اختلاف کی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی تم ان کی نظروں میں بڑے اچھے انسان ہوگے لیکن جب قرآن اٹھاؤ گے اور جب ان کی خواہشات اور ان کے عقیدے پر جب تم رد کرو گے تو پھر وہ تمہاری اچھائی پھر وہ برائی میں بدل جائے گی یہ اللہ کے پیغمبر کو تو یہ صادق اور امین کہتے تھے لیکن جب مسئلہ توحید بیان کیا تو وہی القابات وہ شاعر مجنون ساحر کذاب میں بدل گئے بل اب بالحق کی بلکہ آیا ہے یہ پیغمبر بالحق توحید کے ساتھ قرآن کے ساتھ وسد قلسلین اور یہ تصدیق کرتا ہے پیغمبروں کی یعنی اس کی اپنی, اپنی اپنی بات بھی نہیں ہے یہ کوئی اجنبی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ بات یہ گزشتہ پیغمبروں نے بھی کی ہے اور یہ بھی ان کی تصدیق کرتا ہے ان نخم لذا یقاب العلیم بے شک تم چکنے والے ہو عذاب دردناک کو مات اللہ ماقن تم تاملون اور یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے وما اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا کہ جو تھے تم عمل کرنے والے ہاں اللہ عباد اللہ المخلسین یہ اسی ان نقم لداخ الآذابل علیم سے استثنا ہے ہاں سارے آزاب دردناک چکو گے نہیں اللہ عباد اللہ المخلسین مگر اللہ کے بندے المخلصین وہ چنے ہوئے وہ جو چنے گئے ہیں تو وہ عذاب دردناک سے وہ بچے رہیں گے کہ اب ان کے لیے بشارت عباد اللہ المخلصین یہ کون لوگ ہیں ان کے لیے بشارت اولاکل رزق معلوم یہ لوگ ان کے لیے رزق ہے معلوم مقرر یعنی جانا ہوا رسک معلوم اور کے معلوم کیا ہے یہ فوا ہو یہ اسی رسک معلوم سے بدل ہے فوا کے ہو وہ پھل ہیں اور میوے ہیں فوا پھل اور میوے ہیں وہم مکرمون اور ان کی عزت کی جائے گی کہاں پہ فی جنات النعیم یہ ان نعمتوں والی جنتوں میں جنت اصل میں باغ کو کہتے ہیں یہ کہ ان نعمتوں والے باغات میں ان نعمتوں والی جنتوں میں آلہ متقابلین اعلی سرور ان تختوں پر ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیونکہ یہ مجلس میں تب ہی گپ شپ یہ مزہ کرتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور گپے لڑا رہے ہوں اعلی سرور متقابلین تختوں پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے یطافو جی گھمایا جائے گا اور پھرایا جائے گا ان پر یطافو اصل میں طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو یہ جی پھرایا جائے گا علیہم ان پر بےکاسن پیالے مم شراب کے یہ جی کاس اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی پیالہ وہ شراب سے بھرا ہوا ہو تو عرب پھر اس پیالے کو کاس کہتے ہیں اور یہ جی اگر اس میں شراب نہ ہو تو پھر اس کے لیے الگ نام وہ عربی لغت میں وہ استعمال ہوتے ہیں لیکن کاس اسے تب کہتے ہیں کہ وہ شراب سے وہ پیالہ وہ بھرا ہوا ہو یو علیہم و علیہ بے قاسم اور پھرایا جائے گا ان پہ اور پھرائے جائیں گے ان پہ بے قاسن پیالے ممعین ان شراب کے بعض اور یہاں پہ یو علیہم علیہم بےکاسن ممعین جیسے سورہ واقعہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں آتا ہے وہاں پہ یہ کون گھمائیں گے اور یہ کون یہ ان پر یہ پیالے یہ پھرائیں گے یتھوف علی ولدان مخلدون یہ اور چکر لگائیں گے ان پر وہ نوجوان مخلدون جو ہمیشہ نوجوان ہوں گے بے اقوا و اباریخ سے ممعین وہ شراب کے پیالے وہ ان پر گھمائیں گے اور وہ ان پر پھرائیں گے سورہ واقعہ میں آتا ہے یوتوف علیہم ہم بک سے ممعین اور پھرائے جائیں گے ان پر پیالے میں معین ان شراب کے بیزا سفید رنگ کے لذت ال اور لذت دیں گے پینے والوں کو دنیا میں بندہ شراب پیتا ہے یہاں پہ شراب کی جنت کے شراب کی اور بھی صفات وہ ذکر کی جا رہی ہیں دنیا میں بندہ شراب پیتا ہے تو ایک تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا یہ جی کمیز ایک جگہ پڑی رہتی ہے اور دیگر کپڑے وہ دوسری جگہ پہ وہ پڑے ہوتے ہیں جی اسی طرح الٹیاں اسے آتی ہیں سر میں درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر برائیاں وہ بھی ہوتی ہیں اس کا وہ ذائقہ بھی ویسے نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے لذت الشاربین وہ لذت دیں گی اور لذیذ ہوں گی لشاربین پینے والوں کے لیے لافی غولن نہیں ہوگی شراب میں غولن درد سر غول اصل میں سر میں درد کے آنے کو کہتے ہیں صداع کو کہتے ہیں سورہ واقعہ میں یہ لفظ یہ استعمال کیا گیا وہاں پہ لافی غولن سورہ واقع آیت نمبر انیس لاسون آنہا اس شراب سے ان کی سردردی نہیں ہوگی ان کے سر میں درد نہیں ہوگا ولا ہم آنہا یونظفون اور نہ ہی یہ لوگ آنہا اس شراب سے یونظف الٹیاں کریں گے نہ ہی یہ لوگ یہ جنتی اس شراب سے الٹیاں کریں گے دراصل نظیفہ آکل عرب اسی لیے مفسرین مانا کرتے ہیں کہ اس سے ان کی عقل وہ زائل نہیں ہوگی لیکن نظف کا جو اپنا اصل معنی ہے تو ایک معنی اس کا ختم ہو جانا یہ بھی ہے اور ایک معنی اس کا جو بنیادی ہے تو وہ یہ کہ انسان اسی لیے نظیف پیپ وغیرہ کو کہتے ہیں تو یہ اس سے الٹیاں نہیں کریں گے یعنی اس شراب میں ایسی خاصیت نہیں ہوگی کہ ان کے پیٹ میں وہ کوئی برے اثرات وہ پیدا کرے اور جس سے وہ الٹیاں کرنے پر مجبور ہو جائے ولا ہم عنہا یونظفون اور نہ ہی یہ جنتی اس شراب سے یونظفون وہ الٹیاں کریں گے بلکہ وہ ایک اچھے ذائقے والی شراب ہوگی کہ اب جنت ہو اور پھر اس میں اچھا ساتھی نہ ہو اسی لیے سورہ بقرہ میں جو ہم آیت نمبر پچیس میں وبشر الدین آمنوں تو وہاں پہ اس بشارت میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کوئی جگہ وہ سکونت والی ہو تو اس میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے تو وہاں پہ کھانے پینے کی اشیا ہوں کھانے کی اشیا ہوں پینے کی اشیا ہوں اسی طرح اچھا ساتھی ہو اور اچھے دوستوں کی محفلیں ہوں تو وہ جگہ انسان کبھی بھی وہاں پہ اکتاتا نہیں ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے تو یہاں پہ بھی وہ ان دہ مقاصرات جنت میں جو جوڑے ہوں گے اور جو بیویاں ہوں گی تو یہاں پہ قرآن ان کی صفات وہ ذکر کرتا ہے وہ ان دہم یہاں پہ ہم تین معنی قاثرات الترف کے یہ کریں گے ایک معنی جو عام طور پہ مفسرین کرتے ہیں تو وہ معنی یہ ہے وہ ان دہم قاثرات اے و دہم جی حابسا تو حابثات العبساری اعلی ازواج اور ان کے پاس یعنی ان جنتیوں کے پاس نگاہیں روکنے والی ہوں گی اپنے شوہروں پر کیا مطلب یعنی ایسی بیویاں ہوں گی کہ وہ صرف اپنے شوہر پر نگاہیں جمانے والی ہوں گی اور نگاہیں روکنے والی ہوں گی کیا مطلب یعنی غیروں کو وہ نہیں دیکھیں گی اور یہ کسی بھی ایک عورت کی یہ ایک خوبی ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں صرف اپنا شوہر وہ اچھا دکھائی دے اور وہ کسی غیر مرد کو وہ نہ دیکھے اور ان کے پاس قاصرات تو طرف و طرف نظر کرنا اسے کہتے ہیں قاصرات بند کرنے والی قسر بند کرنے کو کہتے ہیں اور ان کے پاس نگاہیں روکنے والی ہوں گی اپنے شوہروں پر یعنی وہ غیروں کو نہیں دیکھیں گی بلکہ اپنا شوہر ہی انہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت وہ نظر آئے گا اسی لیے کسی غیر کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ ایک مانا دوسرا مانا خاصرات و طورفی اور یہ علامہ ابن قیم انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے دوسرا معنی اور ان کے پاس روکنے والی ہوں گی شوہروں کی نگاہوں کو پہلے معنی میں تو جی ان عورتوں کی نظر وہ مراد تھی اب یہاں پہ طرف سے مراد جو شوہروں کی نگاہ ہے وہ ہے اور ان کے پاس روکنے والی ہوں گی شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر کیا مطلب یعنی ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی کہ شوہر کسی غیر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قاصرات و طرف سے مراد یعنی ظاہری خوبصورت وہ پہلا معنی یہ ان کی وہ سیرت کا تذکرہ تھا ایک عورت کی اچھی سیرت وہ کیا ہوتی ہے ایک معنوی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر مرد کی طرف وہ نہ دیکھے یہ اس کی ایک اخلاقی خوبی ہوتی ہے ایک اس کی باطنی خوبی ہوتی ہے اور دوسری خوبی قرآن ذکر کرتا ہے کہ بظاہر بھی ان کا حسن و جمال اور خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کے شوہر ان کے علاوہ کسی اور کی طرف میلان ہی نہیں کر رہے ہوں گے وہ ان دہم اور ان کے پاس روکنے والی ہوں گی اپنے شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر کہ شوہر ان کے علاوہ کسی غیر کو وہ نہ دیکھے اور یا تیسرا مانا وہ ان دہم اور ان کے پاس کاثراترف یہ بڑی جن آنکھوں پر یہ پلکیں یہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی تاثرات و طرف کا یہ یہ لفظ یہ استعمال ہوتا ہے اور ان کے پاس بڑی پلکوں والیاں ہوں گی بڑی پلکوں والیاں بڑی پلکوں والی ہوں گی یعنی جن کی بڑی بڑی پلکیں ہوں کیونکہ جن آنکھوں پر یہ پلکیں یہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ آنکھیں وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں اور جن آنکھوں پہ یہ پلکیں یہ زیادہ نہ ہو تو وہ آنکھیں وہ بدسورت دکھائی دیتی ہیں عین عین یہ جمع ہے آئینا کی اور آئنا یہ کشادہ آنکھیں و طرف میں ایک معنی تو ہم نے کیا کہ بڑی پلکوں والی اور عین ان میں آنکھوں کی جو کشادگی ہے اور بڑی آنکھوں والی کشادہ آنکھوں والی بڑی آنکھوں والی یہ ہوں گی اور یہ بڑی آنکھیں یہ بھی ایک حسن کی علامت ہوتی ہے وہ ان دہ اور ان کے پاس ہوں گی کہ اپنی نگاہیں روکنے والی اور ان کے پاس نگاہیں روکنے والی اپنے شوہروں ان کے پاس نگاہیں روکنے والی ہوں گی اپنے شوہروں پر آئین اور بڑی آنکھوں والی مقنون گویا کے وہ انڈے ہیں مقنون چھپا کر رکھے ہوئے بیض مقنون وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ بیض المخنون اسے کہتے ہیں کہ جب انڈے کو ابالا جائے اور اس سے یہ چھلکا یہ اتار دیا جائے جی و مقنون گویا کہ کن نہ ان گویا کے وہ انڈے ہیں مکنون چھپا کر رکھے ہوئے دراصل یہ چھپا کر رکھے ہوئے یہ جی انڈوں کے ساتھ نہایت صاف ستھرا ہونے میں یہ تشبیہ ہے یعنی ان سے ان کی وہ پاکیزگی اور نہایت صاف ستری ہونا اس کی طرف یہ اشارہ ہے یعنی جس طرح قرآن نے سورہ بقرہ میں متحرت ان کی صفت یہ ذکر کی تھی کہ بالکل ہر لحاظ سے یہ پاکیزہ اور صاف ستری یہ ہوں گی کا ان مکنون گویا کہ وہ انڈے ہیں مخنون چپا کر رکھے ہوئے بہت سالوں پہلے کی بات ہے ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں پولیس میں تو وہ ایک جگہ پہ وہ ٹریننگ کے لیے وہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ اس ٹریننگ کی جگہ سے اس نے مجھے فون کیا کہ یہاں پہ چند لوگ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ لوگ جو مرغیوں کے یہ انڈے کھاتے ہیں تو جی ان انڈوں کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے جی اور دراصل ان کے ذہن میں یہ ایک شبہ تھا کہ اصل میں یہ جو, جو مادہ ہے جو مادہ منویہ ہے مرغ کا تو یہ اس سے بنتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا کھانا یہ حلال نہیں ہے تو اس نے مجھے فون کیا اور اس نے اس پیکر کو آن بھی کیا کہ میرے یہ دوست یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈے کے جواز پہ کیا دلائل ہیں ذرا مجھے بتائیں یہ لوگ یہاں پہ میرے ساتھ اس میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس کے جواز کی دلیل ہے اور حدیث میں بھی ہے میں نے کہا اس نے کہا قرآن میں کہاں پہ ہے تو میں نے کہا کہ جنت اگر انڈے حرام ہوتے تو قرآن مجید میں جنت کی حوروں کی اور جنت کی عورتوں کی جو تصویر دی جاتی ہے تو وہ حرام چیز کے ساتھ وہ نہ دی جاتی کا ان نہ ہن گویا کہ وہ انڈے ہیں مکنون چپا کر رکھے ہوئے کہ ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ قرآن جب دلائل اقلیہ ذکر کرتا ہے تو دلیل عقلی کے طور پہ يخرج الحی من المیت و یخرج المیّ تمن الحی تو تمام مفسرین وہ وہاں پہ یقرج الحی من المیت و یقرج المی من الحئی تو وہاں پہ اس کی مثال وہ انڈے کی دیتے ہیں کہ یہ انڈے سے ایک مردہ چیز سے ایک زندہ چوزہ وہ نکلتا ہے تو وہ اس دلیل کے ایک تفسیر اور مصداق کے طور پہ وہ ذکر کرتے ہیں تو میں نے کہا اگر مثلا یہ دلیل انڈا اگر حرام ہوتا تو مفسرین میں سے کوئی بھی مفسر وہ اس کا مصداق وہ حرام چیز وہ نہ ذکر کرتا ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جمے کے دن یہ پھر میں نے حدیث سے دلیل دی جمعے کے دن جو شخص وہ نماز کے لیے بالکل پہلے سے وہ تیاری کر کے چلا جاتا ہے تو اسے اللہ ایسا اجر دے گا جیسے مثلا کوئی شخص وہ اونٹ کو ذبح کر لے اونٹ کو ذبح کر لے اور وہ اس کا گوشت وہ لوگوں میں تقسیم کر دے یعنی زیادہ اجر پھر اگر کوئی اس کے تھوڑی دیر بعد وہ چلا جائے ایسا ہے جیسے گائے کو ذبح کرے اور اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دے پھر اس کے بعد اگر کوئی چلا جائے تو ایسا ہے جیسا کسی بیڑ بکری کو وہ ذبح کرے اور وہ غریبوں میں اس کا گوشت وہ تقسیم کر دے یعنی اس سے کم اجر پہلے والے سے اور پھر اسی طرح یہ بات آتی ہے اور پھر آخر میں اللہ کے رسول وہ تشبی دیتے ہیں کہ جو بالکل آخر وقت میں چلا جائے تو یہ ایسا ہے اس سے پہلے وہ مرغی کہ مرغی وہ اللہ کی راہ وہ تقسیم کر دے اور غریبوں کو دے دے اور پھر اس کے بعد آخر میں مرغی کے انڈے کی وہ تجبی دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص وہ مرغی کا انڈا کسی کو دے دے اتنا اجر سے ملتا ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صدقے میں حرام چیز کی مثال نہ دیتے اور اس میں قانون اور قائدہ یہ ہے کہ جس چیز کا گوشت کھانا یہ حلال ہے تو اس کا انڈا یہ کھانا بھی یہ جائز ہے اور یہ حلال ہے تو اب دیکھیں جن پرندوں کا کھانا وہ جائز ہے تو ان کا انڈا وہ بھی کھانا وہ جائز ہوگا یہ تو ایک ضمنی بات تھی اس میں کاید مکنون گویا کے وہ انڈے ہیں مکھنون چھپا کر وہ رکھے ہوئے تو وہ صفائی ستھرائی میں تو وہ صفائی سترائی میں ان کی تجویز یہ دی گئی ہے جی کہ ان کی ضمیر سے مراد بیویاں ہیں دونوں مراد لے سکتے ہیں دونوں مراد وہ لے سکتے ہیں غالباً سورہ رحمان میں یہی لفظ یہ پھر آتا ہے وہاں پہ تو خیر کان نہ ہن یاقوط تو وہاں پہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ عورتوں کی صفت وہ ذکر کی گئی ہے سورہ رحمان آیت نمبر 56 اور ستاون اٹھاون میں فی ہن قاسرات لمیت مت ہن انسن قبل ولا جان اور انمر جان ٹھیک ہے تو دونوں کی کے لے سکتے ہیں مفسرین مانا کرتے ہیں یہ کن نسائی نسا جنتی کلبئی المسون المحفوظ ہے? تو یہ کا انا نسا تو وہ عورتوں کی وہ تجبی وہ دے رہے ہیں گویا جی کہ وہ انڈے ہیں مقنون چھپا کر رکھے ہوئے ان کا نو ادا لا الہ الا اللہ بے شک تھے وہ جب کہا جاتا ان سے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے یس تو اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے وہ یقولون اور کہتے تھے آئن لاری کو کہ آیا ہم چھوڑ دیں حتینہ اپنے حاجت رواؤں کو لشاعر مجنون ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے کی وجہ سے بل, بل جاء بالحق کی بلکہ لایا ہے یہ پیغمبر بلکہ آیا ہے یہ پیغمبر بالحق کی توحید کے ساتھ قرآن کے ساتھ وصدق المرسلین اور وہ تصدیق کرتا ہے پیغمبروں کی بے شک تم لذائق العذاب العلیم تم ضرور چکنے والے ہو دردناک عذاب کو اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا کہ جو تم تھے عمل کرنے والے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندے یا المخلصین وہ چنے ہوئے چنیدہ یہ الاء کل رزق معلوم ان یہ لوگ ان کے لیے وہ رزق ہے معلوم مقرر فوا کہو وہ پھل اور میوے ہیں وہ مکرمون اور ان کی عزت کی جائے گی ان کا اکرام کیا جائے گا فی جنات النعیم نعمتوں والی جنتوں میں اعلیٰ سرور ان تختوں پر ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے یو توف اور پھرائے جائیں گے ان پر پیالے میں شراب کے سفید رنگ کے لذت الاربین اور لذت دیں گے پینے والوں کو لا ہا غول نہ تو ہوگا اس شراب میں غولن درد سر ولاحمان ہا یونظفون اور نہ ہی یہ جنتی شراب سے یونظفون الٹیاں کریں گے بدخواہی وہ نہیں کریں گے بلکہ ایسے چاہیں گے اور ان, جن اور ان جنتیوں کے پاس نگاہیں روکنے والی ہوں گی اپنے شوہروں پر یعنی غیروں کو نہیں دیکھیں گی یا ان کے پاس روکنے والی ہوں گی شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر یعنی ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ شوہر کسی غیر کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں اور یا ان کے پاس وہ بڑ بڑی پلکوں والی وہ ہوں گی یعنی خوبصورت آنکھوں والی عین بڑی آنکھوں والی واسعات العیون بڑی آنکھوں والی کشادہ آنکھوں والی کا ان نہ و گویا کے وہ انڈے ہیں مکنون چپا کر رکھے ہوئے